اور ایک حضور مفتی آزم ہند کا کوئی واقعہ سنا کو یہ تو تو تو تو اتنا بھی نہیں جو ہے وہ کسی وقت اس کا سنا دیں گے اور سب سے بڑی یادگار یہ کہ وہ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ کے صاحبزادے ہیں 18 سال کی عمر میں فتو لکھے اکانوے سال عمر پائی اور ستر سال سے زائد عرصے تک وہ فتوا نویسی فرماتے رہے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس عمر میں بھی مفتیان کرام ان کو جواب سناتے اتنی عمر میں یادہ جواب دے گی مگر کبھی فتوا نویسی میں دھوکہ نہیں کھایا یعنی ہم نے دیکھا میں تو رہا الحمدللہ دو مرتبہ بریلی شریف کیا تیرہ چودہ دن رہا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آخری میں یہ ہوا اثر کی نماز پڑھ لی تو سوچتے ہیں لوگوں سے کہ میں نے اثر پڑھ لی کہ جی آپ نے اثر پڑھ لی فرما مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اثر نہیں پڑھی یعنی بھول کا یہ عالم لیکن مفتی صاحب جب سوال لے کر آ جائیں اس میں کبھی خطا نہیں ہوئی کوئی غلطی ہو تو فوراً اس کو کہ اس کو ٹھیک کرو یا غلطی یا غلطی یا غلطی اور اس کے بعد پھر سائن کرتے یعنی بھول و معاملات میں تو ہے لیکن دین کے معاملے میں بھول نہیں اور کمال کیا ہے ایک آدمی بھولنے کا دیوں نا تو یہ کہے کہ نماز اثر سر پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے پڑھی یا نہیں تو لوگ بتا جی پڑھ لیے دیکھ, کبھی ایسا نہیں ہوا الٹا اس کا کہ نماز نہیں پڑھی اور یہ دھوکا ہوا کہ میں نے پڑھ لی یہ کبھی نہیں ہوا آہ. بھول اگر ہوئی تو نماز پڑھنے کے بعد ان کو بھول ہوئی کہ میں نے شاید نماز نہیں پڑھی تو نہیں ابھی آپ پڑھ کر کے تجیب لائیں مگر یہ الٹ نہیں ہوا معاملہ کبھی کہ نماز نہیں پڑھی اور نہیں میں نے پڑھ لی ایسا نہیں ہوا تو بے شمار وہ خوبیوں کے مالک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں وہ یا فرمائے ربنہ تقوی